اننا لله وانه الى الله راجعون ونو الى الله نحول ان ومن يضلل فلا هادي لنا واشهد الله واشهد ان محمدا يا بي والذين أراموا اتقوا الله حتى تباكه ولا تنوتون إلا أنتم الشرمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نشر واحدة وخلق منها درجها وغط منهم عربانا كثيرا والشارحا واتقوا الله الذي تشاهدون به والفرحان إِنَّ اللَّهَ تَعْمَلَيْكُمْ عَكِيدًا يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا السَّدِيدًا يُصْرِحْ لَكُمْ عَلْمَانَكُمْ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَيْنُ فِي إِلَاهَا وَرَسُولَهُ فَقَلْقَاهَ صَوْزًا عَذِينًا أما قال فَإِنَّ خَيْرَ الَّذِيثِ لِدَالُ وحير الحل أي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة مبرانا وكل غالة في النار فعوذ بالله أميح لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله رحمت و شور ابھی رکھوا رسور محترم شان جینے جی نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سورتیں سور کی ایک آئے ہم نے شراوت کی ہے جو آج خطرے کا موضوع ہے ہم تمام ایمان والوں کا ایمان چھ اور ایمان ایمان کے چھ ارکان ہیں ان چھ ارکان یوم قیامت قیامت کے دن پر اس کے حساب کتاب پر جنک اور فیصلے پرشو صرف جنتوں سے شریف ہمارا ان تمام چیزوں پر ایمان ہے جب تک جن پر ایمان نہ ہو تب تک آبی مہینے نہیں ہو سکتا قیامت کے جو ہو نا کلح گلا بیان کی یا قیامت کے دن لوگوں کے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہربانیوں کا جو تجربہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کو دنیا میں نور کی ضرورت ہے بلکہ آ کر نور کی ضرورت ہوگی آپ میرا اندازہ لگائیں اللہ تندر ہے خلاصان کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن سے پار ہونا ہوگا اور اسی کو پار کرنے کے بعد ہی انسان جنت میں جائے گا جو پل ہے تم کہاں جاتا ہے بال سے زیادہ باریک تلوار کے بار سے زیادہ تیز اتنا ہی بالی ہے اتنا معمولی اور اسی سے انسان کو پار کرنا ہے اور ہٹا تو اکھیلا ہوگا تاریخ ایسے موقع پر جو کیمان بانے ہوں گے اللہ اپنے قبل و کرم کو لوٹ لگا کر دینا اور جب نور ملے گا تو کہا جائے گا تو, تو گزرو اسکول سے ایمان والے اور ددا ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا راستے میں گھس گیا تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے دعا تو لنا اے دو آنے دو آنے نور ہم آپ کے نام لگا لو آپ ہمیں دیا ہے اس کو اس وقت تک باقی رکھنا جب تک کہ ہم یہ پھول پار نہ کرتے اور ایسی تاریخی ہوگی اور اس میں پا پا کرنے کے لیے جو نور ملے گا وہ ایسا نور ہے کہ جس کا ہے اسی کو نظر آئے گا اس سے کوئی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکے گا بلکہ پرانے ساتھ نے بھی وعدے کیا کہ جب ایمان والوں کو نور ملا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور والا بنائے اور کے ساتھ بھی لگیں گے تو وہ دیدین، وہ مناسب مشق جن کے پاس مور نہیں ہوگا وہ کہیں کس طرح کھڑو نہ مور کے تو گئے پار کر لیں لیکن وہ ایسا بھی ہوگا کہ وہاں احساس کرنے کا موقع نہیں اپنے ساتھ کسی کو لے جائے کہا جائے گا اپنا نور طرح تم میرے دور سے زیادہ اٹھانے کا کام آج نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مور ادا کرے اسی لیے ساتھ ساتے قیامت سے ملے گا ہر آدمی اپنے نور کے مطابق اسی کی جھنڈ میں داخل ہوگا کسی کو سورج اور چاند کے برابر نور نصیب ہوگا اپنے ایمان, ایمان وبر کرتے کچھ ایسے ہوتے جن کو شکاروں کے مان ہوگا اور کچھ ایسے ہوتے جیسے چاچو روشنی چاند کو ہزار رہے اس لیے اپنے نور کو پڑھانے کی کوشش کی جائے انتخاب کچھ آدمی لے تم کی فل میں رحمت ہی ایمان مانو اللہ تعالیٰ سے کرو اور اس آخری نبی پر ایمان لاؤ دنیا میں قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اس وقت نہ وہ بن سکتا ہے نہ مسلمان شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ تو آخر کی کامیابی نصیب ہوتی ہے جب تک ہمارے آخری نبی محمد سلام شریگر پر کان نہ آئے اسی لیے رسولازمین نے لوگوں کو چلا کیا وہ آسول ہی تقولہ کے ساتھ ہمارے رسول پر ایمان نہ اگر تم ہمارے رسول ایمان ہے ہمارے لسی کے کام بردا دیتی اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو اپنی مہربانیوں سے نوازے گا اور نورش اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور عطا کرے گا جو نور لے کر کے لوگوں سے چلتے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نور کا بھی تذکرہ کیا اور آخر کے نور کا بھی تذکرہ کیا اب آج دیکھنا ہے یہ بڑے اقتصاد کے ساتھ کن دوستوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نور دیتا ہے ہمارے ملک میں اضافہ کرتا ہے وہ چلتے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفی نصیح فرمائے تاکہ دن سب کا نور بڑا بين بڑا, بڑا, بڑا ہو اور نہایت آسانی کے ساتھ جناب تمہیں ظلم سے بچو ظلم سے بچو کسی پر ظلم نہ کرو اپنے چھوٹوں پر اپنے بچوں پر اپنے جانوروں پر, پر دنیا میں اپنے جیسے میدان میں اس کے لیے کی کا بدلا بن جائے گی تاریخی جو ہوگا تو نقصان یہاں دم کیا وہاں ادھیرے جو ہوگا یہ بڑا مطرناک موقع ہے اسی لیے ہم نے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو بھی سننے اور پہننے کے ساتھ ہمارے چپوسی کر کے فنوائے سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نور ادا کرتا ہے اور ہمارے نور میں اضافہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کے گھر میں جتنے فرد ہوتے ہیں اتنا قرآن کا ہونا یہ ایمان کا تقاضہ بن چکا ہے ہر ایک اپنا الگ ایک نسخہ ہوتا ہے آپ برا سوچی اگر آپ گھر میں دس آدمی ہیں تو دس اللہ تعالی کی کتاب جو نسخے آپ کے پاس موجود ہیں یہ قرآن سات پر عمل کرنا اس کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا اس کو سمجھنا یہ سب سے پہلا عمل ہے دوست جو نور کا ذریعہ بنتا ہے رب اس نے کے اس پاس کھمایا اس کا اشینا کا روح مینا مینا ماں کتاب وورن اے ہمارے نہیں ہم نے آپ پر وہ کتاب لازی کیا ہے اور اس کتاب سے ناطف کرنے کے پہلے میرے معلوم تقدیم کتاب و لکیمان آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے کی کیا ہے اور اس کتاب کو ناطل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا انہوں ہو گیا ولا سن جاننا ہم نے اس کتاب کو نور بنایا اللہ قرآن کے مختلف کا کام مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جو اپنی مہینہ کتاب کی شکل میں یا ندی کی سنت کی شکل میں یہ دونوں پوری شریعت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے مور قرار دیا ہے اس لیے کتاب اللہ سنت سن کو کہنا ان کو سمجھنا ان کو عمل کرنا اور ان کو اپنا نامے امل قرار دینا ان دونوں چیزوں کے میرے بھائی سب سے بڑا سب میں ہے لیکن سو ہم نے اس کو ضائع کیا اس اللہ اور کلچر کی تاریخی ہم تاریخیوں میں رہ گئے ہے کتاب آئی کتنے بھی کتاب نور اے نبی ہم نے کتاب آپ پر دل کیا ہے کس مص کے تحت تاکہ لوگوں کو تاریخیوں سے گمراہیوں سے نور کی طرف اور ہدایت کی راہ چاہیں میرے بھائیوں سب سے بڑا سبق اور پہلا سبق کتاب اللہ کا پڑھنا اس پر عمل کرنا نبی کی سیت نبی کی سنت ندی کی الگ شریعت اور طریقے کو اپنانا ہے حدیث سے نہانا ہے یہاں اگر ہم بات کہتے ہیں ایک دن ندی ہر خلا شام کے گھر میں بیٹھے دروازہ بند اور آپ کے بازی میں جب رہی ندی آئے بیٹھ گئے اور کچھ گرنی تو شروع ہو گئی نکلا شام کی گفتگو جبر جی سے ہو رہی ہے نہایت خطرناک ایک من بڑے چھت پھٹ گئی نہ کہیںش سواشان کو بندھا چھٹا پی کے نہ کہیں نہ کہیں سکا ہوا ہے نہ کہیں ٹوٹا ہوا ہے بڑی پریشان کچھ خطرناک آواز مات پڑتا ہے پانچ سے پڑتے پڑنے اور چھت شد پھٹنے کی آواز لیکن کہیں چھت میں کوئی نقصان نہیں ہوئے بھائی بیٹھے بیب جی رئیل نے کہا یار آپ آواز سن لیے گئے جی. لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے یہ آواز آج کے سب کی نہیں ہے نو جگہ تک ہم ان سب ہو ہے اللہ تعالیٰ نے آج جب سے آسمان بنایا ہے آج تک آج تک ایک دروازہ ایسا ہے جو دروازہ آج تک نہیں کھلا تھا اس دروازے کو یہاں نے کھولا ہے اس دروازے کے کھلنے کی آواز ہے جو آپ سوچ رہا تھا وہ سماج نہ لوگ آج آسمان سم ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے آج تک وہ دروازہ نہیں کھلا تھا یا تو خاموش جی مل کر کے گنج اور وہ دروازہ بھی ایک فرشتے کے ناجی ہونے کے لیے کھولا دروازہ بھی پورے. کسی عام کام کے لیے نہیں ایک ایسا فرشتہ نقص آج تک کا اسمان ہی پر تھا ایسا فرشتہ جو آج تک اثروں پر نہیں لازی ہوا تھا اس فرشتے کے آپ کے پاس آنے کے لیے اللہ نے وہ دروازہ فرشتہ پہنچ گیا جی نمی تھی ندی کے بر نے کہا فرشتے نے کہا اے جبرائیل نمی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بشارت سنا دے بشارت کیا ہے اب صرف پورتیا کہ ندی کو بشارت سنا پہلا بروازہ جو آج تک نہیں کھلا تھا وہ پہلا فرشتہ جو آج تک نہیں ہوا تھا یہ آپ کو بشارت سنانے کے لیے آیا بشارت کیا ہے دو نور مورہ نے آپ کو دیا ایک نور ہے سورت الفاتحہ اور دوسرے نور ہے دوسرا نور ہے سورت البڑا کی آخری آیا آپ ان دونوں کی بسانتوں کو اپنی امت کو سنائیں کہ سورتوں پکڑا کہ آخری آنا اور سورت اللہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو ایسا زبردست نور دیا ہے اور کسی نور یہی نہیں آپ اس نبی کو کشانت سن رہے ہیں اور یہ اپنے ان متوں کو سنا دے گی رب نے اور سنائی لے کیا کرا ماں ہر پن اگر کوئی مسلمان سکھ دل, دل, دل ان دونوں کے اندر ایک آدمی پڑھے گا تو جو رقص مانگے گا اس کو دے گا کرنا وہ تو بہتر مستقیب اللہ سے مستقیم مستقیب نہ اسی لیے ہی اللہ ہیں اے محمد سے یہ سور سرخا کیا ہے میرے بندے نے جو مارا ہم نے اپنے بندے کو بھیج دیا جب انسان آنا پڑھ رہا ہے پھر یہ پان کر دے اللہ بندے جا میں نے مقصرت کر دی آخر سے پڑھتے پڑھتے کہ اللہ چھ میں نے تیری اپنے دشمنوں کے مقابلے مدد کر دیا لیکن بس کی ہمارا کاجو قرآن سے لیکن وہ یہ ہے وہ زمانے بہت سب سے مسلمان ہو کر اور تمہاروں تاریخ قرآن ہو کر انسان اپنے آپ کو فضولیات لایا ظاہر کرنے کے بجائے آج کتنا مسلمان شلی ہے اور آج اتنا مسلمان اس میں ہو رہا ہے گہروں سے بھی اپنوں سے بھی آج مسلمان کسی سے سکون نہیں مانتے نہ اپنوں سے سپور میں نہ دوستوں سے نہ دشمن سے مجھے کیا ہے سدھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو طرح ترقر دینا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھو اور منہ حاصل کرو نمبر دو میرے بھائیوں بڑی عجیب سے عجیب ہے آج لوگوں کو اچھائیاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اگر کہیں سوتا تو شاید اصل تک تو ایسے رہتے ہی لوگ نہ بھوک لگتی نہ کوئی تکلیف ہوتی اور پریشان دے کر کے اور لمبا ہو جائے اوا پہنچ جاتے گا یہ ہے جو چیز اچھی لگ رہی تھی جو بری لگ رہی تھی اور جو بری لگنے گی وہ اچھی لگے گی بات اچھا لے کے لگتا گانے بازے بڑے اچھے لگے بخاری کا بہت اچھا لے لگتا لیکن دنیا بھر کی نیوز اور واٹس اپ اور فیس بک میں بڑا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آئے گا بیول جاتا ہے بچوں بھی, بھی بھول جاتا ہے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے یہ کیا ہے اصل میں ایمان درست نہیں نوز ہمارے پاس نہیں अगर नूर होता तो ने तरफ ले जाता नूर लड़ी है पुरा ही सोचो दूसरी चीज क्या है अल्लाह सिमते हैं जब कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए वसू करता है तो ये वसू की के दूर के लिए नूर होता सोचो सोच اتنا کہ آمد کے دن میرے امپتی سے بلائے جائیں گے میں دیکھوں گا میرے جتنے امتی ہوں گے نماز کے پاور سب کے چہرے ہاں سورج و شاست من چمکتے ہو گئے چو رب کے پریجے پودا کرنے کے انہوں نے وضو کیا جو انسان وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو اس کی وجہ نہیں کر نماز ہی رہتا نہیں کسی کو کیا کرے گا ہاں آپ اس لگانے کے لیے کٹھا رگڑے گا اور ہس ہسٹ کرفیوم مانگے گا اللہ کر کے پانچ لوگ راستہ گھومنا مشکل ہے اور کمپنی والوں کے لیے کرفیوم لگانا بھی ضروری ہے دنیا کے معمولی انسان کے برابر جو ہوتے مسجد ہر مسجد کے لیے نماز کے لیے خود مدعین ہو کے آیا کرو نمبر تین میرے پاس سب سے بڑا نور قرآن کے رام قرآن کے رام نماز کے وضو کے رام بہت بڑا نور صحیح مسلم کہتے بڑی طویل حقیق ہے اس کا ایک حصہ کیا ہے اے بندو نماز, نماز کی پابندی کرو اللہ تعالی نے سواد کو نور بنا رکھا ہے انسان اگر کہتا ہے تو دنیا نور حاصل ہوتا ہے اور تمہیں چلے گئے میدان کے اندر بھی نور بھرے گا اسی لیے حضرت احمد بن حمل کی رواج حضرت اللہ حدیث کے راوی جب پر تشریف رہے اور, اور نماز, بات کری. نماز, نماز, نماز کی بات کہی نماز کا محبوف آیا آپ نے اللہ نے محمد پر چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز فرض کرا دیا ہے من خزا لہو نورن و کا نماز یہی جماعتیں ہمر کے دل اس کے لیے نور بن کر کے آئے تھے وہ برہاند اور مسلمان ہونے کی دریف بن کر کے آئے گی وہ نجات اور نجات کا آزاد ناس جہنم کے نجات کا سب سے بڑا دریا بن کر کے آئے تھے وہ بند محاور بھی لگ ہے اور اس نے نماز کی پابندی نہ کی نہ اس کے پاس کوئی نور ہوتا نہ اس کے پاس اپنے آنکھ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کوئی بڑھان ہوگی آگا تو عذاب جہنم سے رکھنے کا کوئی ہوگا یہاں آپ تو پہنچ پہنچا رہے ہیں نماز کی پابندی کروں میرے بھائی اسی لیے سیاح مدد کے دن حسن کے کے دن جب پوچھا جائے گا ما سالا کا امزی سکر. اے میرے بھائیوں میں تو جو چلے گئے بڑے دنیا میں تھے تو ہوا جا میرے بھائی اب زیادہ بات نہ کرو لگ نکو مرن مسلم جہان میں جانے کے سبب ہے بے نمازی وہ بابا ہاتھ پکڑ کر کے پنکھ کے مکام نہیں چلے گا یاد رکھنا یہ لکڑی رہی یہ سناب اور مارے نماز واپس دی جا کی کوئی نور نہیں پر ان کی سوبارا کو سورہ مسلم لگن کو میرے مسلم کرنے کی بھائیوں ہم یہ کچھ رہے تو میں تو جہاں نمبر سب سے پہلا کسو رکھا لگن کو میرے مسلم سنواز نماز نہیں میرے حیو نمازی گئی ہو سکے اور آج دنیا میں سب سے زیادہ لاپرواہی آدمی ہر بھی کر لیتا ہے عمرہ بھی کر لیتا ہے سکار بھی کا ہے، روزے میں رکھ لیتا ہے اور بے نمازی میں جو عمرے میں جاتا ہے تو بس بس ماہ بھی نماز نہیں بن پاتا یہ ہم اللہ تعالی ہم سب کو نما بھی بنایا میرے بھائی دو نبی علیہ سلام، سلام بات نکلا کا پسند ہمیں دنیا میں بھی پورا تھا فرمان اور آپ میں بھی اپنا فرمانا خصوص کر کے نماز کے خصوص جب نواز خجر کے لیے نکلتے وہ رحی عمر یوم ماں اللہ میرے آنکھوں میں مور پیدا کر دے میرے آنکھوں میں مور پیدا کر دے میری سوال میں مور پیدا کر دے میرے تلو دماغ میں مور پیدا, پیدا کر دے اللہ آگے بھی مور ہو پیچھے بھی ہو دائیں بھی ہو بائیں بھی ہو اوپر بھی ہو نیچے بھی اللہ دور دے دے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مور ہی لور پیدا کرتے لیکن فجے کے بعد سوئے ہیں کہ سر کا بڑھ گیا وہ بھی ہاتھوں سے جمنے کے نماز ختم ہو گیا جو سونے کا دن کچھ لوگوں کی عادت رہی تھی کبھی پورے چوئیں گے لیکن چونکہ دن دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا ہے چار بجے اٹھ جاتے وغیرہ ارے دوست کس بول نہ کری ایک بول کھیل گئی آسانی ٹوٹ جاتا ہے, تب کے ہے جو سویا ارے تمہیں تمہارے بال کے برابر بھی نماز کی قدر کی نہ رہی گئی کتنی عجیب سے بات ہے اللہ مورن مورن نورن مورنبی سورو آدمی اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آمان اپنا ایک نصیب ہے جو نور کسلیہ بنے کو چاہیے اس پانچواں امر دوستوں پانچواں جو لوگ نظریا بنتا ہے وہ ہے عدل و انصاف اپنے نقص کے ساتھ لیبروں کے ساتھ پڑوسوں کے ساتھ بیوی لکشوں کے ساتھ ہر ہاں سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا جو اسلام کی خوبی ہے اس لیے اسلام میں کوئی مصود نہیں کا بھی ادب و انسان سے کام روز ہر ایک یہاں تک اپنے کے ساتھ سب سے بڑا انسان اور احسان کے انوکہ کر سب سے بڑا احسان اپنے نفس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا یا تم بہادری تم نامہ ایمان مارو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد اگر ہماری ہوتا ہی، ہماری یا ہی، اولاد کے خندر میں جا رہی ہے تو ہم نے اولاد کے ساتھ عزل و انصاف نہیں کیا اللہ کا خوشماتے ہیں ازل انصاف کرنے والے قیامت کے دن حسبے میدان بھی اسٹیج لگایا جائے گا نور کا اس نور پر ان کو بیٹھا جائے گا اللہ ہم سب نمبر چھ میرے خیال کرو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ذرا کوشش اور قرمانی اپنے نفس سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے جس کلمیاں کو سے اس مسلمان کی محبت کرنے تو صرف اللہ کی دن کی اللہ کی خوشی بندی کی اگر ہم نے اپنے کلمہ کو یا اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ کی رضا رواجوں میں رکھا جس سے محبت کرنا ہے صرف اللہ, اللہ کی خوشبو بھی اللہ کی ردا کے لیے اور جس سے ناراضگی کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالی کی ردا کے لیے ہمارا اپنا کوئی عمل دفع نہ ہو تمہیں بناتے ہیں کے حیران اللہ رب العالمین اعلان کریں گے حدیث قدسی سے ہمیشہ آمال کرنے کی کوشش کریں دعائیں کریں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کے دن مور ادا کرے گا اور دنیا میں دنیا میں نور نصیب ہوا آپ ہدایت پر نہیں اور آخرت میں نور نصیب ہوا جنت میں جانیں گے اگر دنیا میں نور نہ ملا چلانا اور براہ میں جانیں گے اور آخرت میں محروم ہے تو جہاں تم ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رو وہ جہاں مور اطا کرا ہے اللہ تعلق ہم بے بلبانے سے جو مقروض ہے ان کے قرض ادا کرا دے جو پریشانہ اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مصروف جب ان کے قرض کو رہا کرا تو پورے بچے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت لگا دے اے رحمانوین ہم کس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ساتھ شاید خلیفہ اور ان کے انسان کو اللہ تعالیٰ کے نصیب فرمان اللہ کی حضرات کے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا قوم اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں آپ کا لذ نہ نقصان آج وطن ہو وسن کا نقصان پسارا ہوتے ہیں وہاں کے حادل شیخ سلطان رب اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا اور ہر آدت سے بچا لے ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے اور ہر ایسے کام سے روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہم سب کے لیے نقصان اور سسارا ہو اے رحان آدمی جو مجاہدین حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں مضبوط کی مدد کر رہے ہیں اللہ دوسرا کا مدد فرمان اور ان میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کو شہادت نصیح فرما دنیا میں جہاں بھی اب و امان کا جہاں بھی دنیا میں مسلمان اقلیت میں اللہ حد اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عزت اللہ کی حفاظت فرما اللہ رب العالمی فرما ابھی ابن فرما اللہ, رحمت اللہ. ان اللہ